بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده محترم مسلمان بهيو بهنور مجاهد ساتيو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته आज 1441 हिजरी माह ربيع الاول کی 23वी तारीख है शेख ابو مصعب سوري فك الله اسرهو کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیت العالمی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے پانچویں نقطے میں استاد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسلامی حکومت کا تذکرہ فرما رہے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم فرمایا تھا پچھلے سبق میں یہ بات آ چکی ہے کہ سن آٹھ ہجری رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ فتح ہوا آج کے سبق میں ہم انشاء اللہ اس عظیم جہاد کا ذکر کریں گے جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے غزوہ تبوک دراصل رومیوں کے خلاف جنگ کی ابتدا ہے اگرچہ اس سے پہلے غز موتا میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رومیوں سے ایک بار لڑ چکے ہیں ابتدا اس معنی میں ہے کہ اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس سے نفیس رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں آج کے درس کا عنوان ہے المسیرۃ النب لقتال الروم غز و تبوک و دومت الجندل سن نو ہجری رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گشت رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے پیغمبری گشت کا عنوان آج کے درس کو میں نے قسدن دیا ہے اس لیے کہ آج کل دینی اور اسلامی اصطلاحات کو بہت زیادہ بگاڑا جا چکا ہے ہجرت نصرت جہاد یہ وہ کلمات ہیں جو آج کل انتہائی مظلوم ہیں جہاد فیصل اللہ کے معنی قطال ہیں ہجرت کے معنی اللہ کے خاطر اپنے وطن گھر بار کاروبار بال بچوں سب کو چھوڑ چھاڑ کر اعلائی کلیمت اللہ کے لیے نکل جانا ہے اور نصرت کے معنی مہاجرین کی امداد و نصرت ہے اور ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے جبکہ آج کل ان اصطلاحات کو بگاڑا جا چکا ہے اس علاقے سے اس علاقے تک چند حضرات بسترے اٹھا کر آ جاتے ہیں اور ان کو مہاجر کہا جاتا ہے اور جو ان کو کھانا وغیرہ دیتے ہیں ان کو انصار کہا جاتا ہے اس عمل کو نصرت کا نام دیا جاتا ہے جبکہ وہ لوگ جو کہ حقیقی طور پر مہاجر ہیں حقیقی طور پر انصار ہیں اور حقیقی معنوں میں جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہیں انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے اور جہاد کے لیے گشت فرمائے ہیں کیونکہ ہم دعوت و جہاد کے تلازم کو مانتے ہیں اور دعوت و جہاد کے تلازم کے قائل ہیں اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح دعوتی کاموں کے سلسلے میں اصطلاحات کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھی صحیح اور درست اصطلاحات کا استعمال کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے کس وقت یہ گشت فرمایا فتح مکہ کے بعد مکہ فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے سن نو کی ابتدا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے لشکر کی تیاری کا کام شروع فرمایا اس لشکر کی تعداد چالیس ہزار تھی اتنا بڑا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کا کبھی بھی جمع نہیں ہوا تھا آپ اس لشکر کو لے کر مقام موتا کی طرف چلے مسلمانوں کے لشکر کو چونکہ رومیوں نے بہت نقصان پہنچایا تھا پیغمبر علیہ سلاۃ وسلام کے محبوب ترین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین غزوہ موتا میں شہید ہوئے تھے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قصاص کے لیے اور انتقام کے لیے مقام موتا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک نامی شہر پہنچے وہاں آپ نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈالا رومیوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس عظیم لشکر اور اس عظیم لشکر کے عظیم قائد اور کمانڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت اور ربدبے دب سے وہ پریشان ہو گئے فقد رقا و حادث اللہ یا رفون الحزیمہ اس بڑے لشکر کا سامنا کرنے سے وہ خوفزدہ ہو گئے ایک ایسے لشکر کا سامنا کرنے سے کہ جس کی قیادت ایسے مردوں کے ہاتھوں میں تھی جو شکست کو اور مغلوبیت کو نہیں جانتے تھے چنانچہ رومیوں نے دفاعی طریقہ اختیار کیا اور وہ اپنے شہروں میں اور اپنے قلعوں میں بند ہو گئے خلاصہ یہ کہ انہوں نے اس لشکر پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کی وقت فنبی صلی الله عليه وسلم بما احدی قلوب روم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان رومیوں کے دلوں میں مسلمانوں کی حیبت اور مسلمانوں کا خوف بٹھایا جائے گویا کہ آئندہ آنے والی فتوحات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جہادی گشت ایک مقدمہ اور تمہید ہے سرحدی شہروں کے رہنے والوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض معاہدے فرمائے چونکہ وہ لوگ نسرانی تھے اس لیے ان سے جزیہ تلب فرمایا جس پر وہ راضی ہوئے جزیہ دینے کی شرط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ فرمایا لیکن دو مت نامی علاقے والوں نے سرکشی کی وجذیہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوئے فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن الولید چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کا کماندان اور کمانڈر مقرر فرمایا اور انہیں دومت الجندل نامی اس علاقے کی طرف روانہ کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردست حملہ کر کے انہیں اللہ کے فضل و کرم سے شکست دی اور اس علاقے کا جو سربراہ تھا ملک اس شخص کو انہوں نے قیدی بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا مدینہ منورہ لے کر آئے دو دومت الجندل کے جو بڑے تھے کئی بن عبد الملک یہ مسلمان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی معاہدہ فرمایا اور انہیں اپنی قوم کی طرف واپس بیچ دیا رضی اللہ وکانت غزوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزو تبوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا پیغمبر علیہ صلاۃ وسلم نے جو جہادی گشت فرمائے ہیں ان میں غز تبوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری گشت تھا میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جہاد یعنی قتال میں مصروف رہے آج اگر ہم حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے دعوے دار ہیں تو کیا وجہ ہے ہم تو گرد و غبار سے بھی گھبراتے ہیں ہم تو ایسی ناز و نعمت کے عادی ہو چکے ہیں کہ جہاد کے نام تک سے گھبراتے ہیں ہاں جہاد کے لفظ میں جو غلط قسم کی تعویلات ہوتی ہیں ان کو سن کر بعض لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں کہ چلو ہم نے بھی جہاد کر لیا انگلی کٹوا کر ہم بھی شہیدوں میں شامل ہوئے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمان ہونا میرے بھائیو اتنا آسان نہیں ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں تو ہمیں جہاد کے میدانوں میں پروانوار نکلنا چاہیے کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کبھی کبھار دل میں یہ خیال آتا ہے اور ساتھیوں کے ساتھ جب ہم مذاکرے میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ اتنا بڑا تاوت اور اتنا بڑا شیتان اور اتنا بڑا کافر امریکہ مسلمانوں پر حملہ ور ہے اور اتنے سارے مسلمان ممالک جو کہ عشق نبی کے دعوے دار ہیں اور اسلام کے دعوے دار ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان پٹ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق جو ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں اور دوسری طرف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے دعوے دار ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں تماشا کر رہے ہیں اے میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں اپنی محبت اور اپنے عشق کا اظہار صرف زبانوں سے نہیں بلکہ مکمل اتباع کے ذریعے کرنا ہوگا حقیقی عاشق وہ ہے جو کہ اپنے محبوب اور اپنے معشوق کے تمام طریقوں کو دل و جان سے قبول کرتا ہے صرف دعو سے میرے بھائیوں کچھ نہیں ہوتا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی اور جنگی طاقت دنیا پر واضح ہو چکی تھی دنیا دیکھ رہی تھی کہ دین اسلام کے ماننے والے روز بروز ترقی کر رہے ہیں مکہ فتح ہو چکا ہے قریش والے مسلمان ہو چکے ہیں شکیف اور حوازن والے طائف والے مسلمان ہو چکے ہیں دو جندل کا جو سردار ہے جو بہت بہادر انسان تھا وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے رومیوں کا جو شمالی بارڈر اور سرحد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے میں شامل ہو کر ان کو جزیہ دے رہا ہے یہ تمام خبریں لوگوں کے کانوں تک پہنچ رہی تھی فرق بلت من القبا الا عربی اسلامہ چنانچہ عرب قبائل ان خبروں کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ, آ کر اپنے اسلام کا اعلان کر رہے تھے پیغمبر علیہ صلاح ان کو اسلامی عقیدہ اور اسلامی نظریے کی تعلیم دیتے اور اپنے صحابہ کرام میں سے جسے مناسب سمجھتے اسے ان نئے مسلمان ہونے والے قبائل کی طرف تشکیل فرما دیا کرتے تھے تاکہ وہ ان کو جا کر دین کی تعلیم دے دین کی تعلیم اور دین سکھلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو روانہ فرمایا کرتے تھے وہ جا کر ان کو دین کی تعلیم دیتے تھے اور دین کے احکام سکھایا کرتے تھے دیکھیے بھائیو جہاد اور دعوت دعوت اور جہاد یہ دونوں لازم ملزوم ہیں اگر آج آپ صرف تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور جہاد سے آپ دور ہیں تو یہ ایک بہت بڑی کمی ہے خامی ہے اور نقص ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کمی کو پورا کریں اور اس خامی کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اگر ہم جہاد کے میدان میں مصروف ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعوتی کاموں میں زبردست انداز میں کام کریں اگر آپ جہاد کے کاموں میں مصروف ہیں قتال فی سبیل اللہ میں مصروف ہیں تو آپ کو بھی دعوتی کاموں میں اپنا وقت لگانا چاہیے مثال کے طور پر ابھی ہم یہ سبق پڑھا رہے ہیں یہ دعوت ہی ہے نا دعوت کے کاموں میں کسی کو اتنی سہولت ہے کہ وہ ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں بات کر لیتے ہیں اور ہمیں اتنی سہولت ہے کہ الحمد ہم چند ساتھیوں کو یہ سبق پڑھا دیتے ہیں اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالی کے کلیمے کو عالی اور اس کے بول کو بالا کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے دعوت اور جہاد کے طریقے کو اور راستے کو مضبوط سے مضبوط تر حالت میں ہمیں تھامنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت کی راہ میں اور جہاد فی سبیل اللہ کی راہ میں استقامت آتا فرمائے استحکام اور مضبوطی آتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانسوں تک دعوت میں لگے رہنے اور آخری قطروں تک قتال فی سبیل اللہ میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے وَسَلُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ محمد خَلْقِهِ مُحَمَّدُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِي اَجْمَعِينَ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و علیکم و رحمت اللہ و برکاتو